دشمنی کروں گا ہمیشہ انداز. تو ہمارا دشمن بےمان یا نہیں دیکھو جی کال آ رہے تک یہ مردود ہونے کے بعد کہا شیطان نے خبر دو مجھ کو اے اللہ اللہ دی اس شخص کے بارے میں کہ کرم تلیہ جس کو نے میرے اوپر کیا دی عزت دی آگے بارت معذوف ہے لے ما کرمتا ہوا لیا اس کو میرے اوپر عزت کیوں دی دیتا البتہ اگر موخر کیا تو نے میرے کو کیا متا تو البتہ بے کنی کروں گا اس کی اولاد کی سب کو تباہ کروں گا مگر تھوڑے بچیں گے اللہ نے فناہ وے جا جا پر وہ شاہ جو تابے ہوگا تیرے ان سے جہنم ان کا بدلہ ہے بدلہ پورا میں بھی نہیں چھوڑوں گا واسطہ فضیل اور بہکا جس کو تو بہکا سکتا ہے ان سے اپنی آوازیں کے ساتھ ٹی وی میوی کے ڈرامے نے شیطانی آوازیں ہیں یا نہیں یہ ڈھول باجے گاجے یہ سب کیا ہے شیتانیہ باز بہ کا جس کو بہکا سکتا ہے ان سے اپنے واضح کے ساتھ واجلے اور چڑھ کر ان کے اوپر اپنے سواروں کے ساتھ پیادوں کے ساتھ جو آدمی کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو ہر قسم کی فوج لاتا ہے نہیں پیدل بھی اور سوار بشار کم فرم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 مال کو ناجائز خرچ کرنا گناہ کے کاموں میں یہ کس کی شرکت ہوئی اور مال کو ناجائز خرچ کرو شیطان کی شرکت ہے نا اولاد کو غلط استعمال کرو انگریز بنا دو اولاد کو تو شیطان کو اولاد میں شریک گیا نہیں شیطان کے ہاتھ میں اولاد دے دی وعدہم جھوٹے وعدے دے ان کو اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکھے کا فرمایا عوام تیرے پیچھے لگیں گے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 اور جب پہنچ ہے تم کو تکلیف دریاؤں کے اندر تو ضلع من کا دون غائب ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں دونوں مان بھول جاتے ہیں وہ معبود جن کو پکارتے ہو اللہ یا مگر کس کو پکارتے ہو خاص اللہ کو جب نجات دیتا ہے تم کو طرف خشکی کے اعراض کرتے ہو تم اور واقعی انسان بڑا نا ہے یہ پڑی ہوئی چیزیں ہیں آف امین تم تخویف دنیاوی کیا پس بے غم ہو گئے ہو تم یہ کہ دھسا دے تم کو بیچ بیان خشکی کے اب تو دریا سے اللہ نے نکالا تم نے کیا کہا خدا نے نہیں نکالا ہمارے پیروں نے نکالا اللہ چاہے تو تمہیں خشکی کے اندر دھسا دے تھے زمین کے اندر اور یور یا بھیجے تمہارے اوپر ہاتھ سے با پتھروں کی آندھی کیا ہے پتھروں کی آندھی ہے تباہ کر دے پھر نہ پاؤ واسطے اپنے کوئی کار سال یا تم بے غم ہو گئے ہو یہ کہ لوٹائے تم کو اسی دریا کے اندر دوسری دفعہ پھر بھیجے تمہارے اوپر طوفان کاسفن کا منع طوفان ہوا کا پس گھر کر دے تم کو بس سبب اس کے سے کفر کیا تم نے یعنی بچاتا خدا ہے دریاؤں سے کہتے ہو پیر بچاتے ہیں سم لاتا کہ نہ پاؤ واسطے اپنے ساتھ اس غرق کے طبی علینا بعض پرس کرنے والا ہم سے کا منع کیا لکھنا ہے اللہ کم جو ہے علینا جو ہے طبیعہ کے متعلق ہے بعض پرس کرنے والا ہم سے کوئی خدا سے بعض پرس کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو غرق کیوں بھی آ. پھر نہ پاؤ تم واسطے اپنے یہ علینا کا من بعد میں کرنا ہے بہی ساتھ حرک کے بعد پرش کرنے والا ہم سے بالا تذکیر انعامات یقینی بات ہے کہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو اور سوار کیا ان کو خشکی کے اندر اور تری کے اندر یا جنگلوں کے اندر دریاؤں کے اندر دونوں معنی ہیں اور رس کیا ہم نے ان کو پاک سے اور فضیلت دی ہم انسانوں کو اللہ کثیر نم خلقنا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 مثال طور جبریل الیکل اصلافیل اسرائیل ان کے اوپر نبیوں کو تو فضیلت ہے امبیاء مسلم ان مقرر فرشتوں سے بھی افضل ہیں لیکن یہ مقرر فرشتے باقی مومنین سے کیا ہیں افضل ہیں تو اس لیے کثیر فرمایا کیا فرمایا آہ کہ انسان کو کثیر مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے ساری مخلوق فضیلت حاصل نہیں ہے یوم ناد کل امام احوال ماشا کیا کے دن اللہ تعالی تمام گراہوں کو پکاریں گے اب امام کے دو معنی ہیں ایک تو ہے کہ نام امال کے ساتھ پکاریں گے نام امال ہاتھ میں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ پکاریں گے کس کے ساتھ مسلم لیگ کو پکاریں گے اپنے لیڈر کے ساتھ پیپل پارٹی کو پکاریں گے اپنے لیڈر کے ساتھ ہمارے علمائے دیو بند پکارے ہی دی شیخ شاہ کے ساتھ کیا کہ شیخ ہند کی جماعت آ جائے مالانا محمود رحمت اللہ یوم او احوال جس دن پکارے گی ہی ہم تمام گروہوں کو ان کے امام کے ساتھ ایک مانا دوسرا مانا کیا نام اعمال کے ساتھ پر جو شک دیا جائے گا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پس یہی لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال کو اور نہ ظلم کیے جائیں گے تاکہ برابر فتیل کا من پہلے پڑھ چکے ہوئے نہیں وہ کھجور کے اندر جو داغا ہوتا ہے تو من کا نفی حاضی آما یہ تو ان کا انجام تھا نا جن کو دائیں ہاتھ میں نامیا اعمال ملا آپ دوسروں کا انجام ہے کافروں کا پر جو شخص ہوتا ہے اسی دنیا میں اندھا حق سے آمان الحق حق کو نہیں دیکھتا حق سے اندھا ہے وہ ایسے تو بینا ہے حق سے اندھا ہے وہ آخرات کے اندر کیا ہوگا حقیقتا اندھا ہوگا اور طریقے نجات سے بھی اندھا ہوگا واضل سبیلا اور زیادہ گمراہ ہوگا بیت راستے سے دنیا کے بیت وہاں زیادہ گمراہ ہوگا تو کیوں ایسے کہ دنیا کے اندر تو توبہ کر سکتا ہے نا وہاں توبہ کی ہوئی جازت تو ہوگی اجازت وہ ہوگی اجازت میں ازل سبیلا زیادہ گمراہ ہوگا وہاں کہ توبہ کی جی جات بھی نہیں ہوگی وائن کا دو اے میرے محبوب یہ کافر لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ اے تے بے غیر حاضا و بدل ہو یا بالکل قرآن دوسرا لے آ یا کم از کم اس کا کر دے ترمین کر دے یہ تجھے قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں یا نہیں کوشش ان کی یہی ہے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 لیکن یہ ترمیم جائز ہے آگے لولا جو ہے برض محال کے لیے ہے اے میرے محبوب تجھ سے یہ کام تھا محال اگر بالفرض قرآن میں تو ترمیم کرتا تو میرے عذاب سے تو بھی بچ نہ سکتا یہ محبت پیار کے الفاظ ہے ورنہ حضور سے تو محال ہے نا ترمیم بلولا انسبت نہ کا اور اگر نہ سنبھالتے ہم تجھ کو ہم نے تجھے معصوم بنایا ہے تیری حفاظت کی اگر نہ سنبھالتے ہم تجھ کو تو البتہ تا کہ قریب تھا کہ میل میلان کر جائے میل ہو جائے ان کی طرف تھوڑا سا یہ ہم نے سنبھالا اسی لیے ملان ہوا ہی نہیں اور اگر میلان ہوتا تو اس وقت چکھاتے ہم کو تجھ کو دونوں مزہ عذاب کا دونوں مزہ دگنا زندگی کے اندر اور موت کے اندر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 حار محبت, اظہار محبت ہے, اس میں. کا. یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ کو تیرے قدم اکھاڑ دیں زمین مکہ سے انہوں نے مشورے کیے تھے یا نہیں کہ یا اس کو جلاوطن کر دیں یا قتل کریں یا پلنگ کو عقید کر دیں اور میں یہ مشورے کر رہے ہیں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 تو اس وقت نہیں ٹھہریں گے پیچھے تیرے تھوڑی مدعا چنانچہ ہوا بھی ایسے آگے فرمایا یہ ہمارا طریقہ چلا ہے پہلے انبیاء میں بھی کہ جن قوموں نے انبیاء کو تنگ کیا وہ اللہ کے نبی اس بستی سے نکلے تو ان پہ تباہی آئی یا نہیں وہ حضرت لح علیہ السلام کو اللہ نے نکالا نہیں تو ان پہ کیا آ گئی تباہی آ گئی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نکلے پھر گھر ہوا یہ ہمارا طریقہ ہے ان انبیاء کے اندر جن کو بھیجا تجھ سے پہلے اور نہ پائے گا تجھلے سنتنا ہمارے طریقے کے لیے کوئی تبدیل ہی. آ کے مثلا اے محبوب جب ہم نے تجھے سنبھالا تجھ کو معصوم بنایا تیری حفاظت کی ورنہ کافروں کے منصوبے بڑے سخت ہے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 کیا؟ او آدم سے لے کے عیسا علیہ السلام تک سب نبی اور امتوں کی سفارش کریں گے کس کریے کساب کتاب سے یہ پڑھا ہے نا علماء سے سنا ہے وہ کربیات مدخلا سد تلقین دعا یہ تلقین دعا اس وقت ہوئی جب حضور کو ہجرت کا حکم ہوا کس کا جی ہجرت کا تو اللہ تعالی نے فرمائے میرے محبوب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 اللہ مجھے غلبہ دے دے تو غلبہ ہوا یا نہیں آٹھویں سال مکہ پتا ہو گیا اور کہہ دوں آج یا حق اور نکل بھاگا باتل حق جا بات ہے باطل بھاگ جاتا ہے واقعی باطل ہے بھاگنے والا ون انزل و من القرآن اب حق کا بیان ہے حق کہاں ملے گا آپ کو قرآن میں یا انگریزی میں قرآن فضائل قرآن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 راستے کہ اللہ کے علم میں ہے سلم روح یہ بھی شکوا ہے میرے عزیز ابھی میں بتاؤں گا سورت کے اندار کہ کفار نے یہود کے سکھلانے پہ تین سوال کیے تھے ایک اصاب کعب کے بارے میں ایک ظلم کرنا ہے نوکے اس روح کے متعلق روح کی حقیقت بتاؤ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق آپ فرما دیجئے کلر روح میں نا میرے ربی اور روح جو ہے نا یہ میرے رب کے حکم سے ہے یعنی روح آلہ میں خلق کی چیز نہیں ہے روح آلہ میں خلق کی چیز نہیں ہے آل میں امر کی چیز ہے خلق کہتے ہیں بنانا خلق کس کو کہتے ہیں یہ آپ کے جو پنکھے چل رہے ہیں یہ کاریگر نے بنائے ہیں یا نہیں تو یہ آل میں خلق کی چیز ہے یہ بلب جو ہیں یہ کاریگر نے بنائے ہیں یہ آل میں خل کی چیز ہے لیکن اس کے اندر جب ایک کرنٹ آتا ہے بجلی کا اس کو کسی نے بنایا ہے تو کاریگر نے بنی ہے وہ وہ کیا ہے ایک کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے کیا تو یہ چھوڑ دینا آل میں امر ہے یا آل میں خل کا ہے امر ہے ایک بڑا کارخانہ ہے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 روح کے کرنٹ چھوڑ دی جاتی ہے یہ ایک حکم ہے اللہ تبارک تعالی کی طرف سے اتنی بات تم سمجھے اجمالی طور پہ یا نہیں باقی تم فلسفے کی کتاب میں پڑھو گے وہاں لکھتے ہیں کہ فلسطی کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر مجرد ہے اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ جسم لطیف ہے یہ کیا ہے یہ ہے جسم لیکن جسم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 کہ جیسے یہ انسان ہے نا اس نمونے کا وہ کیا تھا روح تھا لیکن لطیف انداز میں تھا علامہ شبیر احمد عثمانی ہی لکھتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی کی روح نکلی ہوئی تھی وہ مشینوں کے ساتھ پتا تھا کہ اس کی روح نکلی ہوئی ہے سمجھے جی یہ خواب میں نکل نہیں جاتی تو روح کی ٹانگ کے اوپر ایسے سوئی سے حملہ کیا گیا ٹانگ پہ سوئی ماری گئی تو ٹانگ پہ سوئی ماری گئی تو جو سو آدمی تھا اس کی ٹانگ سے خون نکلنے لگا علام شبیر عثمانی لکھا ہے تو معلوم ہوا کہ محدثین کا قول صحیح ہے کہ روح کیا ہے جس میں لطیف ہے یہ لمبی لمبی چوڑی باتیں ہیں آپ کو اجماری طور پہ بتا دیا سوال کرتے ہیں آپ سے حقیقت روح کے متعلق آپ فرما دیجئے روح جو ہے امر ربی ہے یہ عالم خل کی چیز نہیں کہ اس کو بنایا گیا ہو بنائی جاتی ہے مادی چیز تھا یہ امر ربی ہے پون پایا پون. اللہ نے کیا کہا, کہا روح کو ان حکم کیا تو ہو گیا وہ ماؤتی تم اور نہیں دیے گئے تم علم سے مگر تھوڑا زیادہ نہ کرو والا تسلی تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے محبوب یہ ہم نے جو آپ پہ وحی نازل کی ہے اور پھر وہی کو باقی رکھا ہے یہ ہمارا کرم ہے ہمارا کیا ہے اگر ہم چاہتے تو تیری وحی کا چھین لیتے تیرے دل سے ہی غائب کر دیتے یہ اللہ کا کرم ہے تسلی البتہ اگر چاہتے ہم لا بننا البتہ چھین لیتے اس چیز کو کہ وحی کی ہم نے طرف تیرے پھر نہ پاتا تو واسطہ بنے اس کے لوٹانے کے لیے کوئی کارساز کوئی حمایتی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 البت اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن اوپر اس کے کہ لائیں مسل اس قرآن کے نہیں لا سکتے مسل اس کے اگر اگرچہ بعض ان کا واسطے بعض کے مددگار تو پہلے تو مثل کا چیلنج تھا اس کے بعد جی دس صورتوں کا پھر ایک کا پھر ایک جملے کا کئی دفعہ پڑا ہے والنا جامعیت تھرآن اور البت کہ ایک طرح طرح سے بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر قسم کا مضمون کل مسل ہر قسم کا مضمون آگے ابا کا لفظ جو ہے نا اس کے نیچے لکھو ما قابلہ تم مانو صحیح ہے وہ آدمی جو انکار کرتا ہے کسی چیز کا اس کو قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا تو لہذا ابا بمن ما قابلہ لکھو اس لیے بھی ایک نی قانون ہے کہ جو کلام ہو نا اپنا مستصناب من ہو جہاں محضوب ہونا تو کلام غیر موجب ہوتی ہے جہاں من میں معذوب ہو کلام کیا ہوتی ہے غیر موجب نفی ہوتی ہے اس کی ہے تو اباب اس بات ہے لہذا کیا کرو گے ادھر ماں قابلہ کرو گے ماں قابلہ یہ استثناب مفرہ ہے اس لیے کلام نفی کے معنی میں ہوگی اباب آب آب ماں قابلہ بس نہ قبول کیا اکثر لوگوں نے مگر کس کو قبول کیا نفرت کو قبول کیا اب مانا ٹھیک ہے نا اور اگر یوں مانا کرو پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر انکار کیا ٹھیک ہے غلط مانا ہے لہٰذا ماں کے معنی میں کرو نہ قبول کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر رکو وہ کالو اور حضور سے مطالبے کرنے لگے غلط مطالبے اور فرمائشی موجے یہی ہیں شکوا اور کہنے لگے ہرگز چیز نے ای مان کہ واسطے تیرے یہاں تک جاری کرے تو واسطے ہمارے زمین مکے سے کوئی چشمہ یا ہو تیرا باغ کھجوروں کا انگوروں کا پاری کر تو نہروں کو ان کے درمیان جاری کرنا جگہ ب یا, اچھا یا یہ ہو یا گرا آسمان کو جیسا کہ گمان کیا تو نے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گمان کیا, کیا مطلب دوسری جگہ قرآن پہ ہے نا نس کے تو اللہ کے سفا میں ہم چاہیں تو آسمان کے ٹکڑے, ٹکڑے گرا کے تباہ کر دیں یہ گمان ہے جیسے تو کہتا ہے نا تو آسمان کے ٹکڑے, ٹکڑے کر کے ہمیں مار دے اداب ناز کر اوتا بلّا یا لے آمنے سامنے اللہ ہمیں نظرے فرشتے بھی نظریں کبیلا آمنے سامنے یا ہو تیرا گھر سونے کا یا چڑھ جائے تو کس کے اندر ہمارے سامنے چڑھتا جا اور ہرگہ نہیں مانے گے تیرے چڑھنے کو یہاں تک اتارے تو ہمارے اوپر ایک کتاب کتابی ساتھ لیا کہ پڑھیں ہم اس یہ سارے بےحدہ ہیں مطالبات یا نہیں کل جواب شکوا آخرما دیجیے پاک ہے رام میرا نہیں میں مگر بے شر یہ کام کس کے خدا کے یا رسول کے ہیں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 رسول بھی کہا ہے انسان ہے کل کفا بلّہ یہ جواب شکوا ہے آپ فرما دیجیے کافی اللہ گوا میرے تمہارے درمیان ان ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا میاں دلہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے اور جس کو گمراہ کریں ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی کار صاف سوائے اس کے اور اٹھائیں گے ہم من کو منکرین کو قیامت کے دن اپنے منہ کے بال اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے بہرے ہوں گے ٹھکانا ان کا کیا ہوگا جہنم یہ سب جواب شکوا بھی ہے اور ان کا انجام بھی ہے ٹھکانا ان کا جہنم ہوگا ہر کے بجھنے لگے گی زیادہ کر دیں گے اس کے بھڑکانے کو زالے کا جزاؤ ہوم سباب بہرمان سباب بہرمان کا یا سباب عذاب دونوں کہہ سکتے ہو یہ سزا ان کی اس سبب سے ہوگی کہ کفر کیا انہوں نے ہماری ایتوں کے ساتھ اور کہنے لگے شکوا کیا جب ہو جائیں گے ہڈی چورا چورا کیا ہم اٹھائے جائیں گے پیدا جدید آپ جاؤ جوابی شکوا لکھو ان کو کہو جس نے تم کو پہلے پیدا کیا نا وہی دوبارہ پیدا کرے گا یہ جوابی شکوا ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جس نے بنایا اسمان کو زمین کو قادر ہے رہا ہے پارس کے کہ پیدا کرے دوبارہ ان جیسے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 آپ فرما دیے اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے نبوت بھی آ گئی اس وقت البتہ روک رکھتے تم خشیت انفاق خرچ ہونے کے ڈر سے کہیں کہ یہ خزانہ خرچ نہ ہو جائے اور ہے ہاں انسان واقعی تنگ دل والد آتا ہے نا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ماں آپ غمگین نہ ہوں جیسے آپ کو معذہ دیے ہیں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 ایک تو آسا سانپ بن جاتا تھا دوسرا تھا دو تیسرا کیا ہے اچھا والنا فرونا و نقص منس سمراط کہ آ گئے چار اور دیکھو ارسلحمد طوفانہ ورادا ول کملا و زفادیا و دما پانچ آگئے کتنے ہو گئے نو یہ رو فرون اناد فرون کا فرون میں گمان کرتا ہوں موسا جادو کیا ہوا جواب موسا موسا علیہ السلام نے کہا مجھے تو مسور کہتا ہے حالانکہ مسبور ہے کیا مسبور من حالات کیا ہوا فرمایا موسا نے تو جانتا ہے نہیں اتارا ان موجود تو مگر رب سماوا ہے یہ ذرائع ہیں بسیرہ کے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 ارادہ کیا یہ کہ قدم پھیر دین کے زمین مصر پہ ہم نے اس کو غلط کیا اور جب آ جائے گا وعدہ اخرت کا لائیں گے ہم تم کو سمیٹ کر سب کو وہ بالحق انزل نہ جیسے موسا علیہ السلام پہ کتاب توڑا اور مجاد اترے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 وبل حق کے نظر سات حق کے اترا کہ نمبر دو ارسلنا کا فرائض رسول اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر مبشر و نذیر بنا کے وہ فرقنا ہو مقتضی نمبر تین مقتضی ہدایت بھائی ایک یہ ہے کہ میں سارا دن کے اندر تمہیں ہدایات کر دوں ہزار ہدایت کروں ایک دن کے اندر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 تاکہ پڑھے تو اس کو اوپر لوگوں کے ٹھہر ٹھہر کر ونزلنا ایمان لاؤ لیکن ان الزینا دلیل نقلی نمبر تین تم ایمان لو چاہے نہ لو لیکن منصفین آئل کتاب عبداللہ بن سلام جیسے جوان ایمان لاتے ہیں بے شک وہ لوگ دیے گئے علم کو اس سے پہلے جب جا پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر اللہ کی ہے تو یقران سجادہ گر پڑتے ہیں سیدھا کرنے والے تاثر بدنی ہے تاثر بدنی نمبر اے گر پڑتے ٹھوڑیوں پہ سیدھا انہیں بدن میں اثر ہوتا ہے وہ یقول تاثر لسانی نمبر دو اور کہتے ہیں پاک رب ہمارا یہ ان بمانا بے شک ہے وعدہ رب ہمارے کا کیا ہوا وہ ہو کر رہے گا جو اللہ نے وعدے دیے ہمیں کامیابی خطا کے یہ تاثر کون سا جی کیا زبان پہ سر ہوا آگے یقیر رون جو ہے پہلے کا یاد آئے کیونکہ پہلے رونے کی بات نہیں تھی اب رونے کی بات آئے یاد ہے اول برائے زیادتی اور گر پرتھوں پر چھوڑیوں کے اس حال میں کہ روتے ہیں وہ یزید اور ان کی عاجزی کو بڑھات بڑھاتا ہے قرآن قُلِدُ اللَّهَ یہ بیانِ توحید بھی ہے اور فرائضِ خاتم, الانبیاء. بیانِ توحید، فرائضِ خاتم الانبیاء مشرقین نے کہا تھا کہ اے محمد جیسے ہمارے بہت سے خدا ہیں لا تیرے بھی تو دو خدا ہیں تیرے کتنے خدا ہیں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 تو تعد اسما ہوتا ہے اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ مسمہ بھی متعدد ہو گیا مسمہ ایک ہوتا ہے جیسے میں کہوں کہ زائد جو ہے نا وہ عالم بھی ہے حافظ بھی ہے قاری بھی ہے شاعر بھی ہے کاتب بھی ہے آپ دیکھو نام بڑھ رہے مصمبہ کیا ہے تو ذات باری تالا ایک ہے اس کے اسما بہت ہیں تم تو صرف رحمان کہتے ہو اللہ کے مشہور نام کتنی ہیں 99. اور بھی پر ہیں اس پہ بڑھ کے دیکھو جی بیان توحید ہے اور فرائض خاطم الم فریضہ فریض نمبر ایک لکھو آپ فرما دیجیے پکارو اللہ کو یا رحمان کو پکارو ائم ماتا جس نام سے ہی پکارو فاہو حسن ائم کے بعد جزا معروف ہے فاہو حسن جس نام سے ہی پکارو فاہو حسن کیوں لسما حسنا اس لیے کہ اللہ کے نام اچھے ہیں بہت بلا تجہرب صلاحت کار فریدہ نمبر دو فلید اللہ فریدہ نمبر ایک ٹائی فریدا نمبر دو ہے بھائی جہری نماز ہو نا جہری نماز کے اندر نہ تو چیخ کے پڑھو کیا زور سے چیخ ہو کہ لوگوں کے کان بھی کھا جا ایسے نہ ہو سمجھے اور نہ بالکل من میں کرو ایسا, ایسا کرو ہے کیا ایستا درمیانی کے اندر بلا جہرب سلاط کا نمبر دو اور نہ بہت پکار کے پر اپنی نماز جہری کو غلط خاط اور نہ چپکا کر بتا بے اور تلاش کر درمیان اس کے راستہ متوسط طریقہ یہ فریدا نمبر کتنی تھا واقع الحمد للہ فریدہ نمبر تین اللہ کی حمد بیان کر کا شکر اللہ کا جس نے نہ بنایا اولاد کو اس کے نیچے لکھو نفی صغیر اولاد چھوٹی نہیں ہوتی باپ سے نفی صغیر اور نہیں اس کا کوئی شریف سلطنت کے اندر یہ نفی کس کیا ہے مساوی کی اور نہیں واسطے اس کے مددگار باورچہ کمزوری کے یہ نفی کس کیا ہے کبیر کی مددگار عام طور پہ بڑا ہوتا ہے اور نہیں واسطے اس کے مددگار جہ کمزوری کے کہ خدا کمزور ہو وقبر ہو تکبیرا اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کار تو اس صورت کا ابتدا کس سے ہوا جی تسبیح سے سبحان اللہ اسرا بے آپ اور انتہا کس پہ ہو رہا ہے تکبیر پہ تسبیح بھی آ گئی تکبیر بھی آ گئی باقی کیا بچی تحمید تو آگے الحمدللہ اللہ للہ تاہمید ہے